جس طرح আজকাল جو پینٹ پہنی جاتی ہے اس میں نماز میں سجدے کی حارت میں پیچھے سے ستر عورت کھل جاتا ہے ایسی صورت میں نماز کا کیا ہوگا تو پینٹ میں تو نے پہلے مسئلہ بتایا ہے شرٹ اتنی لمبی ہو کہ بعض دفعہ دیکھا کہ پیچھے سے کھل جاتا ہے وہ تو یہ تو صحیح نہیں اگر ستر عورت کھلتا ہے تو تو نمازی فاسد ہو جائے گی کمر نظر آتی ہے وہ تو ہے کہ ایسے کپڑے پہنے جائیں کہ وہ نہ ہو اچھا دوسری جو مصیبت اگئی نا کیا آج کل پینٹ بھی لوگ بالکل نیچے پہننے کو نیا فیشن نکلا کہ ذرا کوئی کھینچے تو وہ نیچے اتر جائے اور شرٹ جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی جا رہی جیسے بلوز ہوتا اب یہاں تک برما یہ فیشن عجیب ہے کبھی کبھی تو جبے اتنے لمبے ہو جائیں گے کہ مولانا صاحب کا جبہ پیچھے چلا جائے پاجامے کے پائنچے اتنے لمبے ہو جائیں گے کہ ہمارے پائنچے چھوٹے پڑ جائیں گے ان کے پائنچے ہم سے بھی بڑے عجیب پوچھا یہ کیا ہے پہن لے گئے آج کل چلا ہے آج کل ایسا چلا تو یہ ایسا چلن جو ہے نا تو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا جیسا ہم نے پہلی بھی عرض کیا اور اللہ دیکھ رہا مجھے بتائیے آپ کے انشن کپڑے پہن کر تھرڈ کلے مجسٹریٹ کے پاس آپ جائیں گے ڈبل سواری کا چالان جائیں گے نہیں جائیں گے کیسے جائیں گے کچھ کرینے طریقے کے کپڑے پہن کے جائیں گے یا نہیں تو اللہ کے دربار میں آپ اس قسم کے کپڑے پہن کر کے آ رہے ہیں نماز کا خوش خوشی تو الگ تو اس میں عبادت بھی اگر ناقص ہو یہ بہت بڑا آپ کا نقصان ہے دینی بچنا چاہیے. اور بولیے آج کل لوگ سڑکوں پر چکن سوپ وغیرہ پیتے ہیں جو کہ آغا خانی فروخت کرتے ہیں ایسے چکن سوپ کا پینا صحیح بتایا آپ نے میں نے مسجد سے میں رات میں آ رہا تھا ایک بڑے اچھے دین دار آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ بوری لگاتے ہیں بنسروٹ پہ کہ تم بڑا لذیذ تھا ماں بڑے شاندار سوپ پی رہا تھا اتنے فاصلہ اس کا نمبر میرے پاس موجود <laughs> راستے میں میں نے اسے فون کیا میں نے کہا کہاں ہیں آپ سنی کہنے بتائیے آپ کیا کیا مسئلہ میں نے کہا اس وقت ہیں کہاں آپ کے تو میں نے کہا کہ یہ سوپ پی رہے ہیں آپ اپ کو کیا تو دیکھ لیا طرف soup پیتے ہوئے کوئی اپنی بزرگی کا مسئلہ نہیں بتانا دو تو اس کو soup پیتے ہوئے دیکھ لیا قریب گاڑی کھڑی کر دی تو میں نے خدا کے بندے یہ بوری کے آپ ہیں ہمارے یہاں تو ان کا گوشت حلال نہیں اگر وہ ذبح کرے اس لیے کہ بوریوں کے عقیدے ہمارے بالکل برکس وہ سارے عقیدے ان کے شیوں کے جیسے صرف یہ ہے کہ وہ اپنے ایک امام کو حاضر امام مانتے ہیں اس کی پیروی کرتے ہیں اور باقی سارے عقاد جو ہیں ان کے وہ ہیں پھر کچھ معاملے میں وہ دین سے بھی نکل گئے اس لیے وجہ کہ وہ چاند دیکھنے کے معاملے میں قرآن و سنت کے اصول کے پابند نہیں ایک دن پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں ایک دن پہلے عید کرنے چاہے کتنا ہے بڑا آدمی فخر الدین جی ابراہیم دنیاوی اعتبار سے وہ گورنر ہے ہم سے ہماری ان کی ملاقات بھی ہے تو آپ دیکھیں کہ گورنر بھی اگر نماز پڑھ رہا ہے نہیں کہ وہ ایک مرکز کا نمائندہ ہوتا ہے عام جگہ نماز پڑھے نہیں وہ بھی چونکہ بوری ہے وہ بھی ایک دن پہلے نماز پڑھے گا عید کی اور ایک دن پہلے وہ روزے رکھے گا تو یہ جو اصول ہیں جب ان سے انحراف کر جائیں اور عقائد و عیشیوں والے تو ہمارے یہاں میں نے پہلے بتایا کہ گوشت اگر آپ کی نظر سے اوجھل ہو جائے تو وہ حلال نہیں رہتا بالکل وہ ایسے آنا چاہیے گو تھرو پراپر چینل ذبح کرنے والا بھی مسلمان ہو بیچنے والا بھی مسلمان ہو تول کے دینے والا بھی مسلمان ہو لینے والا تو ہو گئی مسلمان اور اگر ایک نظر بھی ہماری نظروں سے غائب ہو جائے تو ہم اس پر اعتماد نہیں کریں گے لہٰذا کھانے پینے میں بھی پوری احتیاط برتی جائے میں جب یہ مسائل باہر بیان کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں مولانا آپ بڑا سخت اسلام لاتے آ, بہت ہی آپ کا جو ہے نا اسلام وہ بہت ہی زیادہ سخت ہے یہ تو وغیرہ وغیرہ اسلام اس باتوں سے کیوں منع کرتا حرام اگر آپ کے پیٹ میں داخل ہو جائے وہ جزوے بدن بن جاتا ہے اور سرکار کا ارشاد ہے جو بدن حرام سے بنا وہ جاننا میں جائے گا اور اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کے پیٹ میں حرام داخل ہو جائے اور حدیث شریف میں لوگ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر کے اٹھا اٹھا کر ہاتھ دعا کرتے مگر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو نہیں سنتا اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے بدن پہ جو کپڑا ہے وہ حرام کا ہے ان کے پیٹ میں جو ہے وہ حرام ہے تو اللہ تبارک و وطالہ کیسے ان کی دعا کو قبول کرے گا میں نے اسی مذاکرے میں ایک مرتبہ کہا تھا حجات بن یوسف جب کوفے کا گورنر بن کے آیا تو ان کو لوگوں نے جو مصاحبن ہوتے نا یدا لوگوں سے تعارف کرانا ان سے ذرا بچے رہنا یہ ذرا خطرناک حجات بنائے کی جماعت اس کے ساتھ کوئی گڑ مت کرنا اگر مخاسمت کی وہ کسی کے لیے اگر بد کرے کر تو یا تو وہ ہاکے مر جاتا یا اس کا تبادلہ ہو جاتا وہ اتنا ظالم آدمی تھا حجاز اس نے کہا میں نمٹ لوں گا ان سے ایک دفعہ سارے صوفیا کی دعوت کر دعوت کھا جب چلے گئے لگے میں ان کے بدوا سے محفوظ ہو گیا میں نے کھانے میں تھوڑا سا حرام ملا دیا اب ان کے پیٹ میں پہنچ گیا یہ کتنے ہی میرے لیے بدعا کرے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہم یہ حرام کھانے کس لیے منع کرتے ہیں کہ یہ بدن کا جز بن کر ہمارا بدن کا جانم کا ایندھن نہ بن جائے اس لیے حلال کو اختیار کرنا جہاں بھی حرام کا شبہ ہو اس سے بچنا چاہیے